اشاد فرمایا ولا فض الله علیہ کا و راشمہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لحمت پو افت مین ہوں دل لوک ضرور ان میں سے گرو تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے اور کوئی حضور کو دھوکا دے نہیں سکتا اس آیت میں اس بات کا بیان ہے وہ ماں یو دل انہوں نے دھوکا دینے کی کوشش تو کی مگر انہوں نے خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیا وہ ماں یا در رو نہ اور محبوب آپ کو وہ کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے وہ انضل اللہ علیہ کل اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا وہ علامہ کا معلوم تکن اور آپ کو وہ ساری باتیں سکھا دی معلوم تکن تالم جو آپ نہ جانتے تھے یہ سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا وہ فضل اللہ علیہ کا اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے اپ سری نگر فضل سے مراد نبوبت ہے رسالت ہے آپ کا مقام و مرتبہ ہے اور آپ کا علم ہے کہ جسے اللہ نے عظیم قرار دیا اب دیکھیں یہ جو میں نے تفسیر کی ہے یہ تفسیر کن تفاصر سے میں نے لی ہے اس کا حوالہ اگر کاغذ اور پین ہو تو اسے نوٹ کر لیں تین سو دس ہجری آج سے کتنے سال پرانی ہو گئی تفسیر تین سو دس ہجری گیارہ سو سال جامع البیان چوتھی جلد صفحہ نمبر تین سو تہتر تھری سیونٹی علامہ ابن جریر جو عظیم مفسر ہیں گیارہ سو سال سے ان کی کتاب مشہور و معروف عربی تصنیف ہے جامع البیاں آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کی ساری معلومات عطا فرما اور ماں کا ماں یقون جو ہو گیا اور جو ہونے والا اس کا سارا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا دوسرا حوالہ سما کیجیے تفسیر کبیر چھ سو ہجری تو آج سے کتنے سو سال پرانی ہوئی آٹھ سو سال یہ جو میں نے آپ کو سن بتایا جامعہ البیان کے مصنف ابن جریر تین سو دس یہ ان کا سنے وسال ہے یہ آپ کے انتقال کا سال ہے تین سو دس اور یہ تفصیر کبیر کے جو مصنف امام فخر الدین رازی بہت بڑے عظیم مفسر ہیں ان کا سن وصال چھ سو چھے ہجری کتنا ہے چھ سو چھ ہجری تفسیر کبیر تیسری جل صفحہ نمبر ایک سو بارہ آپ فرماتے ہیں کہ وکان فقب اللہ علیہ کا اللہ نے آپ کے علم کو عظیم قرار دیا اس کے تحت فرماتے ہیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو جو کچھ عطا فرمایا پوری مخلوق کو جو علم دیا گیا اس علم کے متعلق اللہ نے قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا وما او تی تم منل علم اللہ اے لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت قلیل ہے تو آپ فرمت ذرا غور کرو اللہ نے تمام مخلوق کے علم کو قلیل قرار دیا اور اسی طرح پوری دنیا کے تمام چیزوں کو اللہ نے قلیل قرار دیا سر نساء آیت نمبر سیونٹی سیون کل متا دنیا قلیل ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل کر بھی کیا ہے قلیل ہے تو امام فخر غازی فرماتے ہیں دنیا کی ساری دولت ساری چیزیں قلیل ہیں اور جتنی مخلوق کو علم دیا گیا وہ سارا علم قرآن نے قلیل قرار دیا اور جب حضور کی بات آئی اور حضور کو جو کچھ دیا اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وکانا فضل اللہ علیہ کا اللہ کا فضل آپ پر قلیل نہیں بلکہ عظیم ہے سو جس کے سامنے جس رب کے سامنے ساری دنیا کی چیزیں اور ساری دنیا کا علم قلیل ہے تو ذرا سوچیں وہ رب جس ذات کے علم کو اور اس پر فضل کو عظیم قرار دے رہا ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے وکانہ فضل الگی اور اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیم عظیم ہے یہاں فضل سے مراد علم ہے جو اللہ نے آپ کو علم دیا وہ مراد ہے ساری مخلوق کا علم مل جائے دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنا علم لوگوں کو دیا گیا اور دیا جائے گا جتنی سائنسی ترقی ہے سب علم مل جائے اور مل کر اگر حضور کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو مفسرین نے فرمایا سات سمندر ہوں سات سمندر کا ایک پانی کا قطرہ ہو سات سمندر میں سے ایک پانی کا قطرہ لیا جائے اس کا کروڑواں حصہ کتنا چھوٹا ہوگا تو اس کروڑوے حصے کو سات سمندر سے کیا نسبت ہے ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا ہوں سرگوشی کرنے میں جسے ہماری اسلام کانا پھوسی کہتے ہیں مشورہ کرنا گفتگو کرنا زیادہ مشورہ کرنے میں زیادہ باتیں کرنے میں خیر نہیں ہے مگر کچھ چیزوں میں زیادہ باتیں کرنے میں خیر ہے اس کا ذکر قرآن مجید فقان حمید نے کیا اللہ مگر من اماوا بے سودا جو صدقے کا حکم دے او معروف یا نیکی کا حکم دے او بین الناس یا لوگوں کے درمیان سلوح کا حکم دے ایسی باتیں کرنا ایسے مشورے کرنا یہ خیر ہی خیر ہے تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے زیادہ باتیں کرنے والا اکثر زیادہ غلطیاں کرتا ہے لیکن اگر یہ باتیں خیر کی ہوں بھلائی کی ہوں صدقے کی ہوں لوگوں کے درمیان سلو کے لیے ہوں اچھی باتیں ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو قاعدہ یہ علماء نے لکھا کہ فضول باتوں سے خاموش رہنا افضل ہے اور خاموش رہنے سے افضل اچھی باتیں کرنا ہے قوم یا فائز امردوت اللہ اور جو کوئی ایسا اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے کرے فَسَاوَ فَنُعطیہ اجران عظیما فس عن قريب ہم اسے اجر عظیم دیں گے و من یشاقق الرسول اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے من بعد ما تبین لہ الہدا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی پھر بھی حضور کی نافرمانی کرے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے نوبل مَا مات ہم اسے چھوڑ دیں گے جس کی طرف وہ پھرا اسے جانے دیں گے اسے روکیں گے نہیں وہ نسلی اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے وہ سعت وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی متروں مطلب پیارے بھائیوں ہوں عشایت میں رسول اللہ کی نافرمانی کی بھی مذمت ہے اور صالحین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی بھی مذمت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب کی فرما کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے جنتی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے صالحین کے نظریات عقائد اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے